ابھی کسی سامنے بڑا چپتا ہوا سوال کیا بریلوی لڑکی اور دیوبندی لڑکے کا نکاح جائز ہے بالکل جائز نہیں بالکل نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں اہل سنت کا نکاح صرف اہل سنت ہی میں ہوگا بھائی شیعہ شیوں میں کریں دیوبندی دیوبندی میں کریں وہابی وہابی میں کریں سنی سنی میں کریں اس سے نہیں ہوگا اور حدیث ہے جس کو امام اکیلی نے نقل کیا اور امام اکیلی سے اعلی حاضل بریلوی نے نقل کیا اور امام اکیلی او نے کئی جگہ سے ایک ایک جملے لے کر اس کو پوری حدیث بیان کری کوئی جملہ اس میں بخاری کا ہے کوئی ابن ماجہ شریف کا ہے کوئی دوسری حدیث شریف کا ہے لیکن پوری حدیث اب یوں ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دین بد مذہبوں کے لیے ولا تو جالے ان کے ساتھ بیٹھو مت ولا تشارے ان کے ساتھ پانی مت پیو ولا تو کے لو ان کے ساتھ کھانا مت کھا اور اسی حدیث ولا تو نہ ان سے نکاح مت کرو ولا تو سلو ماہوم ان کے ساتھ نماز مت پڑھو ولا تو سلو علیہم وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو کم وہ نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دو اللہ تعالی گمراہی سے محفوظ رکھے اور اس کی پوری بحث کوئی آدمی دیکھنا چاہے آل حضرت فاضل بریل رحمت اللہ علی فتح و پانچویں جلد میں جو قدیمی مطبع ہے اس میں اس کی پوری بحث جو ہے وہ دیکھی جا سکتی